اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستی تھے ان کی ہنس انہیں کو لے بیٹھی